أعوذ بالله سمين عليم من الشيطان الرجيم من هنزه ونفقه ونفقه وإذا جاء مور من الخوف أضاعوا به ولو, ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم جب ان کے پاس کوئی معاملہ آتا ہے امن کا اول خوفی یا خوف کا بھی تو وہ اس کو مشہور کر دیتے ہیں ول اور اگر وہ اس کو لوٹاتے علا رسولی رسول کی طرف و علاقول اور اپنے میں سے حکم دینے والوں کی طرف اول المر صاحب امر صاحب معاملہ صاحب اختیار لوگوں کی طرف لوٹا دیتے ع میں ہوں تو اس کو وہ لوگ ضرور جان لیتے جو اس میں سے اس کا اصل مطلب نکالنے والے ہیں وَلَوْ لَا اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور اگر تم پر اللہ کا فضل نہ اس کی رحمت نہ ہوتی لانا تو تم شیطان کی پیروی کرتے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 فلان جگہ پر مسلمانوں کا نقصان ہو گیا مسلمانوں کو شکست ہو گئی یا بہت بڑی تعداد میں کافر مسلمانوں پر حملہ کرنے والے ہیں ایسی خبر کی وجہ سے مسلمانوں میں خوف و حرام پھیلتا ہے تو اس طرح کی افغاہیں سن کر اور پھر اس کو آگے سے آگے چلا دینے سے شریعت اسلامیہ نے منع کیا اور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف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 فتر فخردرت کی اور کامیابی کی خبریں ہیں وہ سنائی جائیں تاکہ جوش و جذبہ بلند ہو حوصلے بلند ہو اور وہ پورے عزم کے ساتھ اور پوری تیاری اور جذبے کے ساتھ وہ مقابلہ کریں تو یہ جو معاملہ ہوتا ہے خبروں کو پھیلانے کا یہ بھی بالکل جنگ کی کتھا ہے خبروں کا محاذ یہ بھی جنگ کا ایک زبردست محاذ ہے یہ جو خبروں کی اشاعت ہوتی ہے یہ بھی ایک جنگ ہے پوری میڈیا بار ہمارے ہاں تو آج کل یہ معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ کسی کو کوئی بھی بات پتہ چلتی ہے وہ اس کو اڑانے ٹھیک کرتا ہے پہلے یہ الیکٹرانک میڈیا والے تھے پرنٹ میڈیا والے وہ کام نہیں تھے اب رہی صحیح قسم سوشل میڈیا نے نکال دی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 آگے کام چلے گا اور اگر ان کی اجازت کے بغیر جنہیں خبر کو نشر کر دیا جائے اس کے کئی ایک نقصانات سامنے آ سکتے ہیں تم پر رحمت ہو اور اگر تم پر اللہ کا قدل اور اس کی رحمت نہ ہوتی لت سال اللہ خلیلہ تو تم شیطان کے پیچھے چل پڑتے مگر تھوڑے بھی یعنی ہر وقت حکام تربیت اگر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 اگر اللہ تعالی کی ہدایات کو تم نے چھوڑا تو پھر شبان کے پیچھے چل پڑو گے راہ راستے ہٹ جاؤ گے فقاتل فی سبر دل منی فقاتل فیصب اللہ, اللہ کے راستے میں جم کیجیے لاتو کلو اللہ مسکت آپ ذمہ دار نہیں بنائے گئے مگر اپنے آپ کے ہی یعنی آپ کو آپ کی ذات کے سوا اور کسی کی تکلیف نہیں دی جاتی وہ ہر رکمینین اور ممینوں کو رغبت دلائیں ممینوں کو بھی جہاز پر ابھاریے اص اللہ قریب ہے کہ اللہ تعالی تعالیٰ کافارو کافروں کی لڑائی کو روک دے وہ اللہ اشدن اور اللہ تعالی بہت سخت لڑائی والا ہے وہ اشد ال اور بہت سخت سزا دینے والا گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کی ترغیب دی اور اس کے بعد پھر مناحقین کی سرگرمیوں کا ذکر کیا اور پھر اس کے بعد اہل ایمان کو خبردار کیا کہ اہم معاملات میں کسی قسم کی تمہیں کوئی خبر پہنچتی ہے تو اس کو تحقیق کے بغیر آگے نہ پھیلاؤ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 آپ اپنے مکلف ہیں آپ کو آپ کی ذات کے بارے میں پوچھا جائے گا آپ کو آپ کے بارے میں تکلیف دی جا رہی ہے باقیوں کے بارے میں باقیوں کو آپ صرف ترلیف دے سکتے ہیں انہیں تحریر دیں انہیں ابھاریں کوئی پیار ہوتا ہے جو اس کو ساتھ لے کر نکلیں برائے اپنے آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو اسحاق نے پوچھا کہ جو شخص مشرقوں پر حملہ کرتا ہے اکیلا اکیلا آدمی ہو جاتا ہے تو کیا وہ ہلاکت میں ڈال رہا ہے تو انہوں نے کہا نہیں اللہ سب وس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مغروض کیا اور فرمایا فقاتل اللہ لا اللہ, اللہ کے راستے میں فتار کر تجھے تیری ذات کے علاوہ اور کسی کی تکلیف نہیں دی جاتی یعنی آپ کو آپ کی ذات کا ہی متعلق ٹھہرایا گیا ہے آپ کو حکم ہے شکار کرنے کا آپ شکار کرو کوئی ساتھ آتا ہے تب بھی نہیں آتا تب بھی تو ایک جگہ پرانے وزیر میں اللہ سبحانہ ہوا چال میں سورہ بخارہ میں فرمایا والا تو ای ڈی کو بھی لگتا ہلو کا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو تو کچھ لوگوں نے سمجھا جا کے شاید اکیلہ مسلمان آدمی کافروں کسکوں میں گھس کر ان سے مقابلہ کرے تو یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے تو حقیقت میں ایسا نہیں ہے اب وہ انصاری وزی اللہ تعالی سرماتے ہیں یہ ہم انساریوں کے بارے میں آس نازل ہوئی تھی ہم نے جب دیکھا کہ غرائن بہت زیادہ ہیں گنیتوں کے انوال زیادہ آنے لگ ہیں اور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 ان لوگوں کی لڑائی کو روک دے جنہوں نے کفر کیا یعنی جب آپ جہاد کی دال کے لیے خود نکلیں گے مومینوں کو ابھاریں گے تو کافر ویسے ہی دبک کے رہ جائیں گے اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان کا روک رکھا ہے کاپروں کے دلوں میں سر کسی خلوب کا دینا کافر روح با. بیما اشرا کافروں کے شرک کرنے کی وجہ سے ہم ہاں ان کے دلوں میں روک ڈال ہیں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 تو یہ اللہ تعالی نے ان کی شاند کیا صلی اللہ قریب ہے کہ اللہ تعالی تمہاری اس تیاری کی وجہ سے تمہارے جہاد کے لیے نکلنے کی وجہ سے کافروں کی لڑائی کو روک دے اللہ اشدنہ اور اللہ بڑا سخت ہے لڑائی کے اعتبار سے اور بہت سخت ہے سزا دینے یعنی اللہ خانہ نے وعدہ کیا ہے کہ ان قریب کافروں کا زور ٹوٹ جائے گا اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہو جائے گا میں یشا شفا یف الہو نسیبن شفا یق الف مینہ اور جو کوئی اچھی سفارش کرے یق اللہ نصیب منہا تو اس کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہوگا اور جو کوئی بری سفارش کرے گا اس کے لیے اس میں سے ایک بوجھ ہوگا کفل بوجھ حصہ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 یعنی صفا کے سے مراد یہاں پر جہاد کی ترغیب ہے اور سفات فری بری سفارش سے مراد یہاں پر جہاد سے روکنا ہے ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام حکم بھی ہے صحیح بخاری میں ایشوارو چپ جارو تم سفارش کرو تمہیں اجل دیا جائے گا اور اللہ رب العالمین اپنے نبی کی زبان پر جو چاہے گا فیصلہ فرمائے گا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 تم زندگی کی دعا دیے جاؤ سلامتی کی دعا دیے جاؤ بتایا تم کوئی بھی سلامتی کی دعا فحیو بی منها او فہما تو تم اس سے بہتر سلامتی کی دعا دو یا اسی طرح کی دعا واپس لوٹا دو یا یعنی جواب میں وہی کہہ دو ان کا حصیبہ یقین اللہ تعالی ہر چیز کا خوب حساب لینے والا ہے پورا پورا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 اللہ کو ٹھاکر تعالیٰ نے سورہ انسال میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے جنح فجنح لها اگر وہ سلامتی یعنی جنگ روکنے کی طرف مائل ہوتے ہیں سلح کی طرف مائل ہوتے ہیں فج نہ تو آپ بھی سلح کے لیے مائل ہو جائیں اور اللہ پر توقع کریں اس آج کا ایک دوسرا مسلاح بھی ہے کہ جہاد کے سفر کے دوران کوئی شخص اگر اطاق کے اظہار کے لیے یا اسلام قبول کرنے کے اظہار کے لیے کوئی سلام کہے تمہیں تو سلام کا جواب سلام کے ساتھ دو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہے ہمیں ڈر کے تعلیم سلام کیا ہے اور اس کو پھڑکا دیا جائے ایسا کام نہ کرو الفاق صحت میں نا جو تمہیں سلام کہتا ہے تُو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو دنیا بھی بال کے لیے کہتے ہیں اس کیا بھی ہے سے کہ وہ لوگ گئے بکریوں کا ریوڑ ایک بندہ چلا رہا تھا اس نے سلام کہا تو یہ صحابہ اکرام کی جماعت جو جنگ کے لیے جا رہی تھی اس نے کہا اچھا ہمیں دیکھ کر اب سلام کہتا ہے, ہے کافر پکڑ کے اس کو قتل کر دیا بکریوں کا ریوڑ جو تھا لوٹ لیا لات منا جو سلام کہتا ہے اس کو یہ نہ لگو کہ تو مومن نہیں ہے ہاں اس نے عمل کے لیے اور چاہنے کے لیے تمہیں سلام کہا ہے تو تم جواب میں اس کو بھی سلام کہو یعنی اپنی طرف سے امان دے دو سلامتی دے دو اچھا اس کا ایک اور معنی جو کسی آیت سے ہی واضح ہے تیسرا معنی وہ یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی زندگی کی دعا دے سلامتی کی دعا یعنی السلام علیکم کہے تو اصل امین اس سے اچھا جواب دو اور دو یا ویسا ہی جواب اس کو ہو بن کوئی السلام علیکم کہتا ہے تو تم اس و رحمۃ اللہ کہو کوئی السلام علیکم و اللہ کہتا ہے تو تم کہو رحمۃ اللہ و بارکات ہو اب کوئی السلام علیکم و رحمۃ اللہ کہتا ہے تو تم بھی ویسا ہی اس کو جواب دے دو ولی تمطلام و اللہ وبرکات ہو کچھ لوگ ہو اور پتہ نہیں کیا کیا ساتھ جوڑتے رہتے ہیں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 کوئی سلام کرتا تو وہ بڑا لمبا چڑا جواب دل بات مسالا بڑا کرا تو ہوا مؤثیر تو ہوگا رضوان ہوگا جنگت حال ہوگا دو لکھا خراب پتہ نہیں ہوتا ہے تو یہ چند ثابت نہیں ہے بڑا کرا ہوتا اس سے آگے سب بنا پہل کو بھی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 اس دن میں کوئی شک نہیں ہے کمن من اللہ حدیثہ اور اللہ سے زیادہ اپنی بات میں سچا اور قوم ہو سکتا ہے یعنی اللہ تعالی نے جو وعدے کیے ہیں وہ برحق اور سچے ہیں اور قیامت نے بھی یقیناً قائم ہونا ہے اور قیامت کے دن تم سب کا حساب کتاب جو ہے اعمال کو تمہارے سامنے آ جائے